قسم ہر قسم کی, کی, کی و تنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم, ہم, سب ہم سب کا خالق مالک, مالک, مالک اور رازق, رازق, رازق ہے جس نے اپنے, اپنے اس عظیم گھر میں ہمیں مل کر بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی توفیق کے بغیر انسان کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا کثرت سے و سلام, سلام ہوں امام <سلام> الانبیاء جناب, جناب محمد, محمد رسول اللہ <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس پہ جن, جن کی سنت کے اتباع کے موضوع پہ مجھے گفتگو کی دعوت دی گئی ہے تو آج کے اس درس میں میرا موضوع ہوگا اتباع سنت اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے جی پیروی پیر کرنا بھی اور, سنت اور سنت کسے, کسے کہتے, کہتے ہیں, ہیں سنت, سنت کے عام طور پہ دو معنی ہوتے, ہوتے ہیں ہوتے پہلا معنی سنت, مانا سنت کا یہ ہے کہ وہ چیز جو, جو, جو, جو نبی علی, علی السلاۃسلام کی سنت ہو یعنی کہ واجب نہ ہو مستحب ہو واجب نہ ہو فرض نہ ہو ضروری نہ ہو اس کی ایک مثال مسوا کرنا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوءٍ اگر, اگر مجھے, مجھے اس بات, اس بات کا خطشہ نہ ہو کہ میری امت, امت مشکت, مشکت میں پڑ جائے گی تو, تو میں ان کو حکم دے دوں کہ ہر وضو کے موقع پہ مصوا کیا کریں حکم دے دوں اس کا مطلب یہ کہ حکم دیا؟ نہیں نئے نئے نئے اس لیے مسواک کرنا آپ کی سنت بلد ہے, بلد ہے یعنی کہ یہ عمل مستحب عمل ہے یہ افضل عمل ہے عمل عمل لیکن بلد واجب بلد نہیں بلد ہے جو مسواک وضو کے, موقع, کے موقع, موقع پہ کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا اور جو مسواک نہیں کرے گا اسے گناہ نہیں سنت کے اس معنی میں اور بھی کئی چیزیں ہیں مثال <س signail> <PAcca> کے طور پہ <HDRform> <celebrate> فجر سے پہلے دو رقطے ہم ادا کرتے ہیں وہ کیا ہیں سنت ہیں سے پہلے چار رقطے ادا کرتے ہیں سنت ہیں زور کے بعد دو رقطے ادا کرتے ہیں وہ کیا ہیں سنت ہیں سنت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ اصلاۃ السلام کا طریقہ آپ کی سیرت پوری کی پوری <تمت> شریعت اس معنی میں آپ کی سنت ای, ہے آپ کا طریقہ اب آپ کی سنت میں آپ کے طریقے میں کئی چیزیں واجب ہوں گی کئی چیزیں مستحب ہوں گی کئی چیزیں جائز ہوں گی نبی علیہ السلاۃ وسلام کہ ہر ادا ہمارے لیے اس معنی میں سنت ہے لیکن اتباع, اتباع, اتباع, اتباع سنت اتباع تب, تب ہوگا ہو ہو ہو جب, جب ہم وہ عمل جو آپ نے کیا ہے اسی انداز, انداز سے کریں جس, جس انداز سے آپ نے کیا ہی ہے ہی یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے گا ذہن میں رکھیے گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں المتاب ان یا مثل ما فال الج ہی الذي فال کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی اتباع کسے کہتے ہیں, ہیں. آپ کی اتباع, کی اتباع, اتباع یہ کی ہے کہ وہ کام جو آپ نے کیا بھی ہم بھی کریں لیکن, لیکن بھی بھی اسی بھی انداز, بھی انداز بھی سے کریں جس انداز سے آپ نے کیا اس کا کیا مطلب ہے مزید سمجھانا چاہوں گا ایک کام آپ نے بطور واجب کیا ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کام کو بطور واجب کریں اور ایک, اور ایک کام آپ نے بطور افضل بطور مستحب کیا ہم اس کام کو بطور مستحب کریں اور ایک کام آپ نے جواز کے طور پہ کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جواز کے طور پہ بجا لیں نبی علیہ اثلا اسلام نے داڑھی کیوں رکھی کیا اس لیے کہ داڑھی رکھنا افضل ہے یا اس لیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے میرا آپ سے سوال ہے اختلاف ہو گیا علماء ایک ہی مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا تو داڑھی آپ کی سنت ہے یا داڑھی رکھنا واجب ہے وہ بھائی بتائیں جن کی داڑھی نہیں ان سے پوچھتے بتائیں بھائی پر کیا ہوا جی جی کیا ہے جی سنت ہے اور میرے بھائی جن کی داڑھی نہیں ہے بتائیں کیا ہے یہ داڑھی رکھنا تو صحیح بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنا آپ کا وہ طریقہ ہے جس پہ عمل کرنا واجب ہے ضروری ہے لازمی ہے فرض ہے داڑھی موڑنے والا ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے تو ظہور کی نماز میرے بھائی سنت ہے کہ واجب ہے جی فرض ہے واجب ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کی اتباع کیا ہے کہ جس طریقے پہ آپ نے عمل کیا اس طریقے پہ, پہ ہم عمل کریں اسی انداز سے جس انداز سے آپ نے عمل کیا نبی علیہ اشلاط اسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا حدیث صحیح ہے کھڑے ہو کر پانی پینا یہ افضل ہے کہ واجب ہے یعنی کہ اگر کوئی آدمی کہیں دی میں آیا ہے کہ نبی علی صلاحت وسلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے اس لیے میں کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہوں اور یہ بڑا افضل عمل ہے مجھے درواز ملے گا کیونکہ میں نے آپ والا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کی یہ بات غلط ہو اتباع کسی کہتے ہیں پھر میں دہرا رہا ہوں اپنے الفاظ اتباع, اتباع, اتباع, اتباع کسے کہتے ہیں دور کہ ہم, ہم وہ کام, کام کریں جو نبی علی اسات اسلام نے کیا ہے لیکن اسی انداز سے کریں جس انداز سے آپ نے جو کام آپ نے اس لیے کیا کہ وہ جائد ہے ہم اس کو سن سن کریں گے تو غلط ہو جائے گا نبی علی اللہ نے میرے بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں نبی علی اللہ نے انگوٹھی پہنی چاندی کی انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی پہننا واجب ہے یا مستحب ہے جیز والے کون سے بھائی ہیں کدھر ہیں کوئی بات نہیں کون ہے ہاتھ کھڑا کریں جی ہاتھ کھڑا کرے اس میں کون سی بات ہو سکتا ہے آپ کا موقف ٹھیک ہو سکتا ہے مجھے آپ سے اختلاف ہو لیکن بھائی نے جو بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے انگوٹھی پہننا یہ جائز ہے یہ کیا ہے سنت کیوں نہیں ہے عام طور پہ تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ یہ سنت ہے آج وہ اور میں کہہ رہے ہیں جائز ہے کیوں جی کیونکہ آپ وہ احادیث پڑھ کر دیکھیں جن احادیش میں آتا محب محب ہے کہ نبی علیہ علیم نے انگوٹھی پہنی کیوں پہنی تھی کوئی بھائی جواب دے گا کیوں پہنی تھی آپ نے وجہ کیا تھی کسی بھائی کو علم ہے انگوٹھی پہننے کا پس منظر کیا تھا جی آپ لیٹر لکھ رہے ہیں رومیوں, رومیوں کے, کے بادشاہ, بادشاہ کو ایران, ایران کے بادشاہ کسرا کو ہبشہ کے بادشاہ کو، نجاشی کو،, کو تو صحابہ کلام نے آپ کا لیٹر اس وقت تک وہ نہیں لیں گے جب تک کہ آپ کی اس کے اوپر مہر نہیں لگی ہوگی مہر کے طور پہ آپ نے انگوٹھی بنوائی تھی تو اس سے تو اسے کیا پتا کیا چلا کہ جس, جس, جس کو انگوٹھی پہننے, پہننے کی ضرورت, کی ضرورت ہے دی پہن دی لے جائز, جائز, جائز ہے جنا گناہ نہیں اس سب کے باوجود اگر کوئی آدمی انگوٹھی اس لیے پہنتا ہے کہ نبی علی اسلات اس نام نے پہنی تھی اسے اس محبت کا سواب ملے اماما پگڑی پہننا ہاں جی حاجی صاحب ملیتا نماز, نماز ملیتا میں پگڑی پہننا, پہننا, پہننا فرض ہے واجب ہے سنت ہے کیا یہ ہے یہ نبی علی, علی, علی صلی اللہ نے امامہ پہننا پگڑی پہنی بھائی کہہ رہے اس لیے سنت ہے نبی علی اللہ دو چادریں عام طور پہ پہنتے تھے دو چادریں پہننا کیا ہوگا وہ بھی, سننا وہ بھی سننا سن چلیں مزید آگے چلتے ہیں آپ عربی आ زبان, زبان بولتے تھے عربی بولنا کیا ہوگا میرے بھائی دھیان سے توجہ سے نبی علیہ السلاط اسلام نے پگڑی پہنی تو اس زمانے کے باقی لوگ کافر کیا پہنتے تھے وہ بھی پگڑی پہنتے تھے یہ آپ کی قوم کا لباس ہے اسی لیے جب مس نبی میں میں درس دے رہا ہوتا تھا ہمارے بھائی اعتراض کرنے والے آتے سنت،, سنت سنت آپ کہتے ہیں ہمارے کاموں کو بدعت کہتے ہیں اور یہ جو آپ کے عربی علماء صرف رومال لیتے ہیں اوپر امامہ نہیں لیتے کیا یہ بدعت نہیں ہے سنت کو کیوں نہیں اپناتے تو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ سعودی علماء کرام کا موقف تو سن لیں ان <سلام> کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ اللہۃ اسلام نے اپنے زمانے میں وہ لباس پہنا جو آپ کی قوم پہنا کرتی تھی تو سنت یہ ہوئی کہ ہر انسان وہی لباس پہنے جو اس کی قوم پہ یہ آپ کی سنت سعودی علماء کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم یہ رومال لیتی ہے یہ شماغ لیتی ہے تو نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہوئی کہ آج ہم لوگ وہی لباس پہنے جو ہماری کون پہن گئے ورنہ تو پھر آپ کو یہ کمیز اور یہ شلوار اتارنی پڑے گی پھر صبح شام ہم درس دیا کریں گے کیا یہ خلاف سنت لباس پہن کر آ گئے ہو چلو دو چادریں پہن کر آؤ تو اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کی اتباع کیا ہے کہ وہ کام کیا جائے جو, جو, جو آپ نے کیا لیکن اسی انداز سے کیا جائے جس انداز, جس انداز سے آپ نے کیا آپ نے امامہ پہنا ہے کیونکہ آپ کی قوم کا لباس ہے آج اگر کوئی آدمی اس لیے امامہ پہنتا ہے کہ نبی علی اسلات اسلام <علی سلام> اس نے امامہ پہنا تھا اسے اس محبت کا ثواب ان شاء اللہ ملے گا لیکن بنیادی طور پہ امامہ پہننے کو سنت قرار دے دینا یہ علمائے کلام ان احادیث سے نہیں سمجھے تو میرا موضوع کیا ہے اتباع سنت اور سنت کے میں نے دو معنی بتائے تھے تو اتباع سنت میں سنت, اتباع سنت, سنت, سنت, سنت, سنت مز کا معنی کیا ہے نبی علیہ اللہ کا طریقہ آپ کا طرز عمل, عمل اور جو, اور جو کام آپ, آپ نے اس لیے کیا کہ واجب کے ہے ہم اس لیے کریں گے کہ وہ واجب ہے اور جو کام آپ نے اس لیے کیا کہ وہ مستحب ہے وہ افضل ہے ہم اس لیے کریں گے کہ مستحب اور افضل ہے اور جو کام آپ نے اس لیے کیا کہ وہ جائد ہے ہم وہ کام اس لیے کریں گے کہ وہ جائز امام ابن, ابن, ابن شیبہ آب! اپنی آب کتاب رویت کرتے رویت ہیں جناب, جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نام لیا بھائی سوال کر رہا ہوں جی بھائی جان کس صحابی کے نام لیا میں نے یار بیٹھے میرے لیے ہیں اور دیکھ آپ ان کو رہی میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ان کو دیکھتے ہیں مزہ نہیں آئے گا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مدینہ کے مابین سفر کر رہے ہیں ایک جگہ رکے اور دیکھا کچھ لوگ ایک دوسری جگہ بھاگ کر جا رہے ہیں جلدی جلدی, جلدی جا رہے ہیں جناب امیر المنی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں یہ لوگ یہاں پہ کیوں جا رہے ہیں جواب آتا, جواب آتا ہے, ہے کہ یہ وہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ نبی علی سلاسلام نے نماز پڑھی, پڑھی پڑ تھی سبحان اللہ کی باتیں ہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہیں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو واد کیا آئی ہیں سبحان اللہ آئیے دیکھتے ہیں عمر فاروق نے بھی سبحان اللہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہا تم, تم سے پہلی قومیں انہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کے نشانات قدم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا عبادت کی جگہ بنا لیا اس حرکت کی وجہ سے اس غلوف کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئی تھی جہاں پہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے نماز ادا کی وہاں پہ تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تم بھی ادا کر لو لیکن وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا یہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کا طریقہ کا نہیں ابھی مسئلہ مزید سمجھاتا ہوں ابھی کئی چہرے پریشان نظر آ رہے ہیں مسجد نماز اچانک پڑھی یا باقاعدہ پڑھنے کے لیے گئے تھے باقاعدہ پڑھنے کے لیے مدینہ سے جاتے تھے ہر ہفتے جاتے تھے حدیث ہے صحیح حادیس نبی علی سلاسلام ہر ہفتے باقاعدہ مدینہ سے کبا جاتے تھے کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر اور وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے اس کا مطلب ہے مشق کبا میں نماز پڑھنے کا آپ نے کس کیا مشتے حرام میں آپ نے نماز پڑھنے کا کسٹ کیا بلکہ ہمیں بھی ترغیب دی مشد حرام نماز پڑھنے گئے ارادہ تن گئے اچانک نہیں اتفاقن نہیں لیکن جب آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہوتے تھے راستے, راستے میں کسی جگہ جی جی نماز, جی کا نماز کا ٹائم ہو دیم گیا نماز, نماز پڑھ لی پڑھ اس جگہ یہاں اس جگہ. جگہ, جگہ کو آپ نے اہمیت دی یا اتفاق نماز کا چونکہ ٹائم ہو گیا تھا آپ نے وہاں پہ نماز پڑھ لی آپ نے اس جگہ کو اہمیت نہیں دی آج اگر ہم اس جگہ کو اہمیت دیں گے جیسے مسجد حرام کو یہ دی جاتی ہے جیسے مسجد قبا کو یہ دی جاتی ہے جیسے مسجد نوی کو یہ دی جاتی ہے تو یہ نبی علی السلام کی اتباع نہیں ہوگی آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے اتفاقا اور ہم وہاں پہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں کسدن فرق ہو گیا فرق ہوا کہ نہیں ہوا فرق تو میرا موضوع کیا ہے پھر اتباع سنت, اتباع سنت, سنت،, سنت،, سنت، نبی علی السلات کے طریقے کو اپنانا ہے اسی انداز سے جس انداز سے وہ طریقہ آپ نے اختیار کیا اتباع سنت کے تقاضے کیا ہیں میرے بھائیوں اتباع سنت کے فوائد کیا ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اتباع سنت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے نقش قدم پہ چلے گا آپ کے طریقے کو گا آپ کی سنت کو اختیار کرے گا وہ اللہ رب العزت کا محبوب بننے میں کامیاب ہو جائے گا کس کا محبوب بننے میں آج اگر کوئی اپنی بیگم کا محبوب بن جائے تو بڑا خوش رہتا ہے میری بیگم اسے محبت کرتی ہے کیا کرتی ہے بڑا خوش خوش رہتا ہے اور جس کی بیگم, اور بیگم اسے محبت, محبت نہ کرے وہ بیچارہ گھر سے باہر ہی زندگی گزارتا ہے دیتی دیتی گلیوں میں لیکن جس, جس سے بیوی کی بجائے انسانوں کی بجائے انسانوں بجائے بجائے کا خالق پیار کرے محبت کرنے لگ جائے اسے اور کیا چاہیے لیکن یہ ایجاد کسے ملتا ہے جو آپ کی سنت کو اپناتا ہے جو آپ, جو آپ کے نقشے قدم پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعوی کرتے ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محب ہیں اللہ ہمارا محبوب ہے تو جس کو تم محبوب بنانا چاہتے ہو وہ اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی کے نقشے قدم پہ چلو میرے نبی کی سنت کو اپنا لو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا میں تمہارا محب بن جاؤں گا اور جب اللہ محبت کرنے لگ جائے تو پھر ہوتا کیا ہے پھر ملتا کیا, ملتا کیا ہے پھر کس ٹی وی چینل پہ نام, پہ نام پہ آتا ہے جی ہمارا جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس کا جل نام کون سے ٹی وی چینل جی پہ آتا ہے اللہ اکبر امام بخاری کرتے ہیں جناب ابو رضی اللہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں جبریل سن لو فلانند بہو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی میں نے اسے اپنا محبوب بنا لیا تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو جبلیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں آسمان والوں سن لو اللہ رب العزت نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے میں بھی اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے تم بھی سارے کے سارے اسے اپنا محبوب بنا لو جی کام خراب ہو چکا ہے لوگ آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے میں تقریر دو منٹ کے لیے روک دیتا ہوں آپ کی وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے آپ نے تو اپنا کام کریں آپ کے سامنے کو اعتراض نہیں ہے وہ بھائی اچھے بڑے میں تقریر سن رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اچانک ہی غائب ہو گئے یار ایسے نہ کیا یہ کام چلتے رہتے ہیں آپ تقریر سننے کے لیے آئے میں حدیث سنا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث اللہ کی محبت حب کی, حب کی باتیں تھیں آپ نے میری توجہ بھی تقسیم کر دی اس کے بعد فرشتے سارے کے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جس کو اللہ تعالی اپنا محبوب بنا چکے ہوتے ہیں پھر اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں یار فلاں آدمی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے دل کرتا ہے اسے دیکھتا رہوں دل کرتا ہے اس کی مجلس میں رہوں دل کرتا ہے اس کے ساتھ سفر کروں دل کرتا ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر میں میں منتقل ہو جاؤں تو یہ ایجاد کس کو ملتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے کون سے بندے بندے آپ نے تو جواب دے دیا لیکن یہ کہاں تھے میرے بھائی جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں یار ایسے نہ کیا کریں اچھا جب آپ گفتگو سنتے ہیں بس سبحان اللہ ہی کہتے ہیں لگتا ہے توجہ آپ کی نہیں ہوتی میں تو ذرا سوال کر لیتا ہوں اور کئی خطیب سوال نہیں کرتے تو ان کی عزت رہ جاتی ہے لیکن اس کا مطلب آپ کو پتہ کچھ نہیں ہوتا بس ویسے کہتے ہیں خطیب دوش میں آیا سبحان اللہ یار ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں اس طرح آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا میرا بھی ٹائم ضائع ہوگا آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں میں نے پوری حدیث بیان کر لی اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیوں بیان کی یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا جو نبی علیہ السلام کی سنت کو گا اللہ تعالیٰ اپنا اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیں اس سے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں اتنا بڑا اعزاز اس کو ملتا ہے جو آپ کی سنت کو اپنا لے یہ معمولی ازاز, ازاز ہے, ہے بہت بڑا ازاز, بڑا ازاز ہے ازاز دوسرے نمبر پہ, پہ جو آپ کی سنت کو اپنائے, آب اپنائے آب گا وہ اللہ رب العزت, العزت سے گناہوں کی بخشش کا سارٹیفکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے گا اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اگر میرے نبی کی پیروی کرو گے۔ میں تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا اور تمہارے گناہ بھی ختم کر گناہ ختم ہو جائیں تو بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے کیوں آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی بناب ہے, بناب ہے بناب اب آپ میرے ساتھ, ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مصیبت, مصیبت آتی بناب ہے, بناب ہے بناب کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ملامت دیئے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ کسی کسی گناہ پہ پکڑتے ہیں اور مصیبت بھیجتے ہیں ازمش میں اب کرتے ہیں اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیے امام حسن بسری کے پاس کوئی آدمی آیا تھا میرے, میرے پاس اولاد نہیں ہے تو کیا کہا تھا کیا کرو استغار کسی نے کہا تھا میرے پاس کی کمی ہے کیا کہا تھا استغار تو گناہوں کا بوجھ اگر ہلکا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی نیمتے بھی کرتی ہیں نبی علی اسلاد و اسلام کی سنت کو پنانے کا تیسرا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں قل قل کہ اے, نبی اے نبی علی السلاۃسلام آپ علی ان لوگوں کو بتا دیں صاف صاف ان سے کہہ دیں کہ میں تم سب, سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں, ہوں کس اللہ کا جو اللہ آسمانوں کا, کا مالک ہے جو اللہ ہے تمام زمینوں کا مالک ہے وہ اللہ جس کے علاوہ جی کوئی بھی معمود برحق, برحق نہیں ہے وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے جس کو رکو کیا جائے جس کو مشکل اوقات میں پکارا جائے جس سے دعائیں کی جائیں وہ اللہ اللہ جو موت و حیات کا مالک ہے اس لیے اے لوگو اللہ پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ, آؤ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّبِعُوا میرے اس نبی کی پیروی کرو لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے ہدایت مل جانا یہ چھوٹی نعمت ہے کہ بڑی نعمت ہے <سؤال> ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں <سؤال> ہمیں پتا نہیں چلتا کدھر جائیں کوئی مولوی کیا کہتا ہے کوئی مولوی کیا کہتا ہے یہ وہ ہے جو ہدایت سے محروم ان کو دیکھیں جو قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں ان کو دیکھیں جو قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں ان کی طرف دیکھیں جو فوج گان کے بارے میں کہتے ہیں یا حسین مدد یا حسن مدد یا فاطمہ مدد پنچن پاک کو پکارتے ہیں حالانکہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے آلے بیت سے محبت کرتے ہیں صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ہمارے نزدیک جناب علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض و عداوت منافت کی نشانی ہے جناب حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار مانتے ہیں جناب فاطمہ کو جنت کی عورتوں کا عورتوں کی سردار مانتے ہیں لیکن ہم انہیں مشکل کشاد نہیں مانتے حادت روا نہیں مانتے یہ ہدایت اللہ کی طرف سے بہت نبی علیم نے کیا فرمایا تھا میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی تہتر فرقوں میں سے وہ فرقہ جو حق پہ ہے اس تک پہنچنا کوئی آسان کام ہے تہتر فرقوں میں سے اس فرقے تک پہنچنا جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کا ہے جس کو اللہ کی راہ دکھا دے اور یہ کب ملتی ہے اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی پیروی کرو میرے نبی علی اس کا کی احادیث کو سینے سے لگا لو تمہیں اس رات مستقیم مل جائے گا اور بڑی کامیاب زندگی گزارو گے ٹینشن سے پاک <سنس> تو یہ ہیں آپ کی سنت کو اپنانے کے کچھ فائدے مل بھائی میں نے گزارش کی تھی کہ اتباع سنت کے کئی تقاضے ہوتے ہیں اتباع سنت کے کیا ہوتے ہیں پہلا تقادہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیے وہ ہم بھی کریں آپ نے نماز پڑھی ہم بھی نماز پڑھیں اور جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی ہم نماز پڑھی آپ نے حج کیا ہم بھی حج کریں آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے ہم بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں یہ ہے اتباع سنت کا پہلا تقاد اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور و معروف حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جناب اِ عمر اِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسود کے پاس آتے ہیں حضرت کو مخاطب, مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت اسود کو کیا کر کے یہ حضرت اسود سنتا ہے مخاطب کیا تو پھر ہمارے بھائی کیوں کہتے ہیں کہ اگر قبر والے نہیں سنتے تو انہیں السلام علیکم کیوں ہو انہیں مخاطب کیوں کرتے ہو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں اگر قبر والے اب بولیے ذرا اگر قبر والے نہیں سنتے مارے تو مارے پھر کیوں کہتے ہو کہ تمہارے اوپر سلامتی نے ناظروں ناظروں مخاطب کیوں کرتے ہو ہمارا مات جواب, مات جو جو جواب جو یہ ہے کہ جس کو مخاطب کرے ضروری نہیں کہ وہ سنتا ہو جناب عمر فاروق نے حضرت عصمت کو مخاطب کیا ہے کیا وہ سنتا تھا اور, اور جب اور بھی اسلامی مہینے اسلام کا, کا نیا چاندلو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کون سی دعا پڑی جاتی کون سا بھائی سنائے گا کس کو آپ چیز رات کھڑا کرے ہاں جی کوئی بھی نہیں پڑتا یہاں کا نمازی یا جنگ والوں کو معاف ہے جی جی سنائیں ربی و ربو کل لو جی آجی جی جی جی صاحب, جی صاحب کیا کہتے ہیں جی کہ نبی علی السلات السلام جی نے دعا سکھائی جی تھی, تھی کہ چاند, چاند جی کو دیکھ کے کہنا ہے جب, دیکھ جب دیکھ اسلامی مہینے کا حجی صاحب اسلامی مہینے کا نیا چاند طلوع ہو اس کو دیکھ کے کہنا ہے اے اللہ اس کو ہمارے اوپر طلوع فرما امن کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اے چاند تیرا ربی اللہ میرا ربی اللہ یہ چاند سنتا ہے جی پھر مخاطب کیوں کرتے اور کوئی عقیدہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا قرآن, قرآن نے واضح قیدا دے دیا, دیا, دیا, دیا کہ وما وما انت من القبور کہ جو بھی قبروں جو میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا, سنا سکتے قرآن نے کہہ دیا فوجان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور یہ بھائی کہتے ہیں قرآن کی واضحتوں کو چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا پھر ان کو مخاطب کیوں کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں السلام علیکم القبور اے قبر والو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو میرے بھائی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کا یہاں پہ یہی انداز ہے جو نبی علی نے سکھایا اور بھی کئی دلائل ہیں لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اصل موضوع کیا تھا جی ہمارا اتباعی سنت اس کے بعد میں کیا بیان کر رہا تھا جب میں عقیدے کی طرف نکل گیا کیا بیان کر رہا تھا اللہ, اللہ آپ کو دی خیر دیں اللہ, اللہ آپ کو ذخیر دی دی دی جناب عمر فاروق, فاروق، حضر, حضر اسود کو مخاطب حضر حضر کر کے کہہ رہے, رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے نقصان کا مالک نہیں ہے سوال پیدا ہوتا ہے اگر حضرت نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے تو اے عمر آپ اس کو بوسا کیوں دے رہے ہیں کہا اگر میں نے نبی علی اثرات السلام کو تجھے بوسا دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تجھے بوسا نہیں دے رہا عقیدے کا تقاضہ یہ ہے کہ بے جان پتھر کو بوسا نہ دیا جائے لیکن عمر فلو کیوں بوسا دے رہے کیوں کہ یہ اتباع سنت یہ ہے اتباع سنت حضرت کو بوسا اس لیے نہیں دیا کہ نفا نقصان کا مالک ہے اور آج ہمارے اس مسجد کے بھی کئی نمازی میں پہلے اسے بتا دوں مجھے پتا ہے کیونکہ وہاں میں دیکھتا رہا ہوں اس <سؤال> مسجد کے بھی کئی نمازی جب عمرے پہ جاتے ہیں حضرت اسوق کو ہاتھ لگا کے چہرے پہ لگاتے ہیں کیوں جی چہرے کے دانے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے بیماریاں عقیدہ آپ کا آپ توحید والے آپ کا بھی یہی عقیدہ عمر فاروق نے اسی عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے کہا تھا وہ جہاں آدمی تھے وہ جانتے تھے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے خطرات کو بانپ رہے تھے اس لیے کہا تھا مشرق نہیں تھا لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے تھے کہ لیے بوسا نہیں دیتے کہ نفع و نقصان کا مالک ہے حاضر روا ہے بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول علی سامان نے اسے بوسا دیا اور یہیں سے ہمیں ایک اور پیغام بھی دے دیا بے جان, بے جان چیزوں, چیزوں کو, بوسا کو بوسا تب دیا جائے گا جب اللہ کے رسول نے دیا ने ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پتھر اور پاکستان کی قبروں پہ لگی ہوئی سنگے مرمر کی ٹائلیں جن کو اللہ کے رسول نے بوسا نہیں دیا ان کو ہم بوسا نہیں دیں تو موضوع کیا جسم ہمارا اتباع سنت جناب عمر فاروق کا یہ کہہ رہا ہے کہ بوسا نہ دیا جائے لیکن دیا ہے یہ سنت پہ عمل کا سے بھائی کر چکے اندر ہاتھ کھڑا کریں جو کعبہ شریف کا طواف کر چکے ہیں اندر ہاتھ کھڑا کریں نا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بار بار وہاں پہ طواف کی توفیق بخشے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ابھی تک سعادت سے محروم ہیں جناب عمر فاروق, فاروق بیت اللہ کا طباف کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں طباف کرتے کرتے کہتے ہیں کہ آج ہم رمل کیوں کر ہیں رمل کسے کہتے ہیں ہاں جی کون بتائے گا رمل کسے کہتے ہیں جو طباف کر چکے ہیں رمل کسے کہتے ہیں زبان سے کہیں نہ صرف نہ کرے اللہ آپ کو خیر دے وہ کہتے ہیں جب مکہ میں داخل دا ہو کے آپ پہلی بار طواف کریں گے عمرے کا پہلا طواف آج کا پہلا طواف تو اس طواف میں طواف کے ساتھ چکروں میں سے پہلے بولے یار پہلے تین چکر تیز تیز قدم اٹھانا پہلوانوں کی طرح چلنا اس کا نام کیا ہے رمل اور اس رمل کا آغاز کیوں ہوا تھا کیونکہ نبی علی اصلاۃ کی جب مکہ والوں بار سے مکہ سا... سا... تشریف لائے تو مکہ والوں میں یہ بات مشہور کی جا چکی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ چھوڑا مسلمان ہو کے مدینہ چلے گئے مدینہ کے بخار نے انہیں بڑا کمزور کر دیا ہے اور, اور مسلمانوں کے بارے, بارے میں یہ مشہور ہو جانا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں جنگی مزور حکمت مزور عملی مزور کے لحاظ سے آج آج کیا تھا, کیا تھا؟ کیا نقصان دہ تھا آپ کا دشمن ہمیشہ یہ سمجھے کہ آپ کیا ہیں طاقتور ہیں دشمن کو اپنی کمزوری کبھی بھی معلوم نہ ہونے دیں اس لیے آپ حضرات السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اسود سے لے کر رکن یمانی تک, تک تم لوگوں نے پہلے تین چکروں میں تیز تیز چلنا ہے اور یمانی سے لے کر اسود تک کعبہ کی یہ جانب ادھر کافر موجود نہیں ہیں یہاں تم آرام آرام سے چل سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں جناب عمر فاروق کے زمانے میں مکہ میں کتنے کافر لیتے تھے ہاں جی ہاں جی نہیں جی. <rij Beemag> <language> رہتے تھے تو پھر رمل کیوں اور رمل کا <streaming> تو <دور> مقصد تھا کافروں کے اوپر روپ کرنا ان کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرنا جناب عمر فاروق جب تباہ کے لیے آئے فرماتے ہیں اب کافر موجود نہیں ہے آج ہم رمل کیوں کر رہے ہیں رمل کی حکمت باقی نہیں رہی رمل کا فلسفہ ختم ہو چکا پھر خود ہی کہتے ہیں ہے شعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحبو ان ال جو عمل ہمارے محبوب علی اصلاۃ السلام نے کیا اسے تر کرنا گوارا نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں اتبا عقل نہ رف الدین کرنا ہے کیونکہ نبی علی اصلاۃ السلام کی کیا ہے اسے کہتے ہیں اتباعی اور آپ نے کیا کہا تھا نماز پڑھو اپنے اپنے وہ بات کر گئے نا آپ نے کہا تھا سلو کمار نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ نہیں کہا تھا اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنے اپنے شہر کے حالات کے مطابق اپنے اپنے محلے کی مسجد کے مطابق نہیں نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے آمنا کے لال نے پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سنت یہی وجہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے تشریف لاتے ہیں نبی علی اللہ مسجد کی ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں صحابی نے آ کے دو رکھتے نماز ادا کی پھر نبی علی اللہ تو اسلام کے قریب آ کے سلام ارض کیا پہلے کیا کیا جی پہلے نماز پڑھی ہے کہ پہلے سلام کیا مدینہ میں جا کر پہلے آپ سلام کریں گے کہ پہلے مصر نبی میں دو دل نماز دل پڑھیں گے جی صاحب کیا کر گئے بڑے آپ نے کہا نہیں تو میرے بھائی صحابی نے پہلے, پہلے نماز, نماز پڑھی ہے تو وہ سلام تو سلام کیا, کیا ہوگا جو مسجد میں داخل, داخل, داخل, داخل, داخل ہو کے کرتے ہیں لیکن باقاعدہ سلام کہنا یہ صحابی نے کام بعد میں کیا ہے پہلے نماز پڑھی آپ کے پاس آئے اور آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجے قلم تو تصلی واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھیں اور پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی اللہ کے سر کہنے جی ہاں سنت کی پیروی اس میں نہیں کی گئی آپ کا طریقہ احتجاج نہیں کیا گیا اس لیے آپ نے کہا واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑی صحابی واپس جاتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کر پھر واپس آتے ہیں پھر سلام کہتے ہیں پھر سلام کیوں مسجد سے باہر ہم تو اپنے گھر میں کوئی سلام نہیں کہتے کیوں جی گھر میں ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو بڑی مشکل سے پہلا سلام کہتے ہیں اس کے بعد بس اب سلام کی گھر کے اندر ضرورت اللہ کی طرف سے سلامتی کی اب ضرورت ہمیں نہیں ہے <تصفيق> تو پھر بچے کو, بچے کو کیوں نہیں سکھاتے, کیوں سکھاتے؟ بیگم صاحبہ کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں نہیں سکھاتے کہ جب بھی میرے کمرے میں آنا ہے سلام, سلام کہنا ہے پانی دینے آئے سلام کہنا ہے کھانا لے کر آئیں سلام کہنا ہے چائے لے کر آئیں سلام کہنا ہے بار, بار بار تم بھی ثواب لیتی جاؤ مجھے بھی ثواب کا موقع دیتی جاؤ بار بار یہ دعائیں کرتی جاؤ کہ یا اللہ اپنی سلامتی کی نا صحابی, صحابی نے سلام, سلام کیا آپ نے سلام, سلام, سلام, سلام کا جواب, جواب دیا, دی دیا آج آج آج آج اور پھر دی کیا آج کہا ارجے فصلی فینکلم تسلی واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھے صحابی پھر چلے گئے پھر نماز پڑھ کر آئے تین دفعہ ایسے ہوا جب چوتھی بار آپ نے یہی الفاظ کہے تو صحابی صحابی کہتے ہیں ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ماں سن گئی رہا نماز پڑھنے کا اس سے بہتر طریقہ مجھے نہیں آتا فالی آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں تین دفعہ نماز ریجیکٹ ہوئی ہے کس کی صحابی کی اور لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے جو کہہ دیا وہ غلط نہیں ہو سنگا یہاں پہ نماز کس کی ریجیکٹ ہو گئی ہے اور صحابی سے بڑھ کر امام کون ہوگا اس سے بڑھ کر ولی کون ہوگا جب صحابی کی تین بار نماز اس لیے ریجیکٹ ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں تھی تو پھر میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے مسلک کے بزرگوں نے کہہ دیا وہی حق ہے اچھا یہاں پہ چھوٹی سی ایک اور بات ہوئی کہ یہ صحابی نے قسم اٹھائی ہے کہاں بیٹھ کے اٹھائی ہے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر تو قسم تو یہ اٹھانی چاہیے تھی نا آپ کے سر کی قسم آپ کے نالین کی قسم آپ کی زلفوں کی قسم آپ کے چہرے کی قسم آپ کی کملی کی قسم لیکن مخاطب آپ کو کیا ہے قسم آپ کی نہیں اٹھائی آپ کے رب کی اٹھائی اور آج لوگ رب کی قسم کم اٹھاتے ہیں عام طور پہ آپ کے نالین کی قسم اٹھائی جا رہی ہے آپ کی کملی کی قسم اٹھائی جا رہی ہے میرے بھائیو یہ کی سنت سے اراد ہے یہ سنت نہیں ہے بلکہ سنہ ہے یہ آپ کی سنت سے اعراد ہے منہ مو موڑنا آپ کا یہ طریقہ نہیں نبی علی اسلام فرماتے ہیں خود ان کا کم سے حج کا طریقہ سیکھ لو حج بھی کرنا ہے <سلام> لیکن ویسے, ویسے آن کرنا ہے جیسے سیکھ سیکھ سیکھ کس نے سکھایا نبی علی اشلاط اسلام نے سکھایا ہمارے احباب حد پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی آپ کا طریقہ کچھ امور میں اپنانے کی بجائے اپنے اپنے مسلب کا طریقہ اپناتے ہیں نبی علیہ اشلاۃ السلام نے میدان عرفات میں دو نمازوں کو زہر اثر کو جمع کیا تھا ایک اذان دو اقامت کے ساتھ دو دو رقطے زور اثر کی پڑھائی تھی ہمارے بھائی اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے اس سنت پہ عمل نہیں کرتے اور پھر بہانے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ آپ تو مسافر تھے آپ تو مدینہ سے آئے تھے اور ہم تو انیس دن سے مکہ میں رہ رہے ہیں میرے بھائی حدیث ہے ابو دعوش شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی نبی علیہ السلام کے وہ صحابی کہتے ہیں جن کی رہیس مکہ میں تھی کہ ہم نے آپ کے پیچھے حد کے دوران منا میں نمازیں پڑی قصر نمازیں پڑی میرے بھائی اتباع سنت میں خیر ہے جو ہدایت پانا چاہتا پانا ہے سرات مستقیم پہ لگنا چاہتا ہے جنت کی راہ پہ لگنا چاہتا ہے اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہر مسئلے میں نبی علیہ اشراۃ السلام کی صحیح حدیث پہ عمل کروں گا جب آپ کی صحیح حدیث مل جائے پھر دائیں بائیں نہیں دیکھوں نبی علیہ اشرات اسلام کی سنت کی پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کی حدیث آ جائے پھر انسان اپنی عقل کی طرف نہ دیکھے اپنی رائے کی طرف نہ دیکھے اپنے بزرگوں کی طرف نہ دیکھے اپنے مصرب کی طرف نہ دیکھے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے توجہ نہیں جو آپ نے صحیح دینا نہیں توجہ ان کے والد سے, سے بھی رادی ہو رادی اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے والد سے بھی رادی, رادی ہو یہ عبداللہ عمر حدیث بیان, بیان رادی رادی کرتے ہیں رادی رادی کہ نبی علی فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ رو ان کے صاحبزادے کن کے عبداللہ بن عمر کے صحبزادے کہتے ہیں میں تو اپنی بیگم کو مسجد, مسجد میں نہیں آنے دوں, دوں گا باپ, باپ, باپ نے حدیث, حدیث سنائی اور بیٹا, بیٹا آگے سے آج کیا کہہ رہا کہ میں اپنی بیگم کو بیغم بیغم مسجد میں نہیں آنے دوں گا میں اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا سنیے سنت کی قیمت کیا ہے سنت کا مقام کیا ہے جناب عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کے سینے پہ تھپڑ رسید کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کلو اللہ،, اللہ،, لعانا لعانا لعانا اللہ،, اللہ کی ہو میں حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تیری یہ یہ جسارت کہ تو آگے سے کہہ رہا ہے رہ کہ میں اپنی بیگم کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا یہ نبی السلام کی حدیث کا مقام یہ آپ کی سنت کا مقام جسے صحابہ کرام پہچانتے تھے مجھے کتنا وقت مجھ دینا جی میں اس کے مطابق ملآبق ملآبق چلوں مجھے ابھی سے بتا دیں جی نہیں مجھے پتا چلے یار میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا میں نے ادھر سے پوچھا آپ نے تو ادھر سے اٹھ کے چلے جانا ہے امام ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کے उस उस زمانے میں جب کہ وہ شام کے گورنر ہوا کرتے تھے کہاں کے گورنر اچھا انہیں شام کا گورنر بنانے والا کون تھا سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے بنایا تھا جناب عثمان نے برقرار رکھا اس سے چلتا ہے کہ جناب امیر معاویہ میں ایسی قائدانہ صلاحیتیں تھیں جنہیں جناب عمر فاروق نے پڑھ لیا ایسے نہیں گورنر بنا دیا تھا اور شام کا علاقہ اس زمانے میں وہ علاقہ تھا جس کے قریب اس زمانے کا امریکہ زمانے کا کیا تھا کیا وہ کون روم شام پہ شام کے ارد گرد رومیوں کی حکومت ہوا کرتی تھی پھر شام تو مسلمانوں کے پاس آ گیا لیکن دائیں بائیں ابھی تک روم بیٹھا ہوا تھا تو جناب, جناب امیر, امیر معاویہ ان کی ڈیوٹی لگی, لگی ہے, ہے, لگی ہے, لگی ہے, ہے لگی کہ رومیوں سے جہاد سے جاری, جاری رکھنا, رکھنا ہے اور وہ جہاد جیو جیو جیو جیو کا علم اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی قیادت میں عبادہ بن سامت رضی اللہ جہاد کر رہے ہیں کس صحابی کا نام لیا ان کا نام اس مسجد میں مشہور و معروف ہے کہ کون سی ریس کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کے لحاظ سے کس نے جواب دیا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کی لمبے اضافہ فرمائے عبادہ بن یہ بھی جہاد کر رہے ہیں جناب امیر معاویہ کی قیادت میں ایک جگہ فتح مری بہت سمال ان کے ہاتھ میں آیا تو وہاں پہ صحابہ کے نام آپس میں بے کرنے لگے کیا کر رہے ہیں سونے چاندی کے سکے دے کر سونے چاندی کی ڈلیاں خرید رہے سونے چاندی کے سکے دے کر کیا خرید رہے سونے چاندی کی ڈلیاں تو جناباگ انتا لوگو یہ کیا کر رہے ہو سود کھا رہے ہو اس میں سود والی کون سی بات ہے کون سا بھائی بتائے گا اس میں سود والی کون سی بات ہے جی پھر so, کیا ہے یہ وہ سود ہے جو آپ جی حجین آپ نمازی داڑھی والے حج کرنے والے بھی کھاتے ہیں یہ سود کی وہ قسم ہے جینس کے بدلے جینس اللہ آپ جزائے خیر دیں جناب اس موقع پہ کہا تھا کہ نبی علی سات اسلام کا فرمان ہے آپ نے قانون دیا ہے ایک اصول دیا ہے کہ سونے بھی کی جب, جب, جب سونے کے ساتھ بہ ہوگی دونوں جانب سے سونا ایک مقدار, مقدار کا ہونا چاہیے, چاہیے ایک تولا سونا دے کر ایک تولہ لیں گے چاہے نیا ہو چاہے ایک دوسری جانب سے پرانا ہو سمجھے مسئلہ اور ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے لیں گے اس میں ادھار کی اجازت اور, اور جنگ کی اکثر کی شادیاں, شادیاں کیسے ہوتی ہیں ہوتی ہوتی سنارے, سنارے سے بات کہتے بات ہیں میری بیٹی, بیٹی کی شادی جیز جیز جیز جیز ہے اتنا زیور بنا دو اور جب گندم کی فصل بل بل اٹھائیں گے تب آپ کو قیمت جائز ہے بالکل بالکل جائز نہیں ہے یہ سود ہے سونے کی بہ جب ہوگی ایک ہاتھ سے دے ایک ہاتھ سے لیں اور جتنا سونا دیں گے اتنا ہی لیں گے چاہے ادھر پرانا ہو ادھر نیا ہو اگر, اگر, اگر, اگر آپ سمتے دی ہیں دی کہ دی آپ کا پرانا دی ہے اس کا نیا, نیا ہے تو کیسے برابر, احسان برابر, برابر احسان ہو سکتے ہیں تو اس کا حل موجود ہے کیا کریں آپ آپ اپنا پرانا سونا بیچیں پیسے لے لیں اس کے بعد اسی آدمی سے یا کسی اور آدمی سے نیا سونا خرید لیں لیکن سونا چار گرام دے کر ساڑھے تین گرام واپس لینا یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے یہی کام وہاں پہ ہو رہا تھا سونے چاندی کے سکے کا وزن کتنا ہوتا ہے سب کو پتا تھا لیکن سونے کی ڈلیاں چاندی کی ڈلیاں ان کا وزن معلوم نہیں تھا اور یہ کیا ہے یہ سود ہے یاد رکھیے گا شادی کے موقع پہ عید کے موقع پہ جو آپ لوگ ہار خریدتے ہیں کیا خریدتے ہیں ہار خریدتے ہیں اور عید کے موقع پہ آپ کو بچوں کو عیدی دینے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے نوٹ نئی نوٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ ایک ہزار پچاس روپیہ دے کر کتنے لیتے ہیں سو سو روپیہ کی نئی نوٹ لیتے ہیں لیتے ہیں کہ نہیں لیتے یہ جو پچاس روپیہ آپ نے اوپر دیا ہے یہ کیا ہے یہ سود ہے یہ کیا ہے یہ سود ہے یہی بات وادہ بن سامت وادے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم سود کھا رہے ہو میرے بھائی توجہ سے توجہ سے جناب امیر معاویہ آگے سے فرماتے ہیں کہ ابوال ولید اس میں سود والی کون سی بات ہے بات میرے, میرے خیال میں یہ سود نہیں ہے سود تب ہوگا جب ایک جانم سے ادھار ہو یہاں پہ تو ایک ہاتھ سے دے رہے ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں اس میں سود والی کوئی بات نہیں ہے میری رائے کے مطابق یہ کون کہہ رہے ہیں جناب امیر معاویہ اور عبادہ بن سامت نے کیا چیز سنائی تھی حدیث, حدیث سنائی, سنائی تھی اللہ کا بلا, اللہ بلا کرے انہوں نے حدیث پیش کی حدیث تھی او عباد جناب امیر معاویہ حدیث کے مقابلے, مقابلے میں یہ کہہ بیٹھے بشر تھے انسان تھے کہ میری رائے میں یہ سود نہیں ہے بن بنسامت نے پھر کیا کہا تھا اللہ جانتے ہیں کہا معاویہ سن لو میں تمہیں حدیث رسول سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اس کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کر رہے ہو اپنا خیال پیش کر رہے ہو اللہ کی قسم جب جہاز سے واپس جائیں گے شام میں میں نہیں رہوں گا کیونکہ وہاں پہ تم گورنر ہو کیونکہ تم نے یہ جرم کیا ہے حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی ہے میں اس علاقے میں نہیں رہ سکتا جہاں پہ آپ کی حکومت ہو چنانچہ عبادہ بن سامت جب جہاز سے واپس پڑتے شام کو چھوڑ کے مدینہ آ گیا عمر فاروق مدینہ میں بطور امیر المؤمنین بطور خلیفہ مدود تھے کہا عبادہ یہاں پہ رہیس کو اختیار کر لی ہے شام کو کیوں چھوڑ دیا ہے کہا امیر المؤمنین میرے مابین معاویہ کے مابین یہ کچھ ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ قسم اٹھائی تھی کہ اندہ معاویہ کی گونری میں میں نہیں رہوں گا اس لیے شام چھوڑ کے مدینہ آ گیا ہوں امیر المؤمنین جناب عمر فاروق نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو لیٹر لکھ اور کہا معاویہ ایندہ تمہاری حکومت عبادہ بن سامت پہ نہیں چلے گی اور جس معاملے میں تمہارے ماہ بین اور عبادہ کے ماہ بین اختلاف ہوا ہے وہاں پہ تم نے لوگوں سے اسی چیز پہ عمل کروانا ہے جو عبادہ نے پیش کی ہے کیونکہ اس میں حدیث ہے کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور پھر عبادہ سے کہا عبادہ مدینہ چھوڑ کے شام چلے جاؤ علاقے میں خیر نہیں ہوگی اس سٹی میں خیر نہیں ہوگی اس ملک میں خیر نہیں ہوگی جس ملک میں تمہارے جیسے علماء موجود نہ سبحان تو آپ نے کہہ دیا لیکن اب میرا سوال یہ ہوگا کہ میں نے یہ حدیث یہ واقعہ بیان پہ کیا سود کے متعلق کیونکہ آج میرا موضوع کیا ہے تو یہ بندے <تبض> پھر یہ کہ چونکہ جناب امیر معاویہ سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کے تو کہاں تک چلے گئے کہا میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جس علاقے میں آپ کی حکومت ہو یہ نبی علی اسلام کی حدیث کا مقام یہ ہے سنت کا مقام یہ ہے اتباع سنت کے تقاضے میرے بھائی اتباع سنت کا ایکتقادہ یہ ہے کہ نبی علی السلاۃ والسلام کے طریقہ کار پہ اکتفا کیا جائے اور دین میں کوئی نئی چیز داخل نہ کی جائے نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ نیت جائید نہیں ہے میں کہتا ہوں نیت کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی آپ السلام فرماتے اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے نیت پہ ہے اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نماز نہیں ہے آپ کا حج حج نہیں ہے آپ کا روزہ روزہ نہیں ہے لیکن نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا کیا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یہ یہ <secretary> تیجا یہ ساتواں یہ چالیسواں یہ برسی یہ ارس یہ کل خانی کی محفلیں یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں یہ اتباع سنت کے خلاف ہے یہ اس بات کا اظہار ہے کہ جیسے نبی علی السلاۃ السلام نے کئی چیزیں ایجاد کی کئی چیزیں بتائیں کئی چیزوں کو سنت قرار دیا ایسے ہی نعوذ باللہ ہمارے بزرگوں کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی دین دیم میں کئی ایسی چیزیں داخل کریں اور, اوع... اور آپ او نے کیا ارشاہ فرمایا تھا من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو ردن جو ہمارے اس دین میں نیا کام داخل کرے گا تو وہ نیا کام کیا ہو جائے گا ریجیکٹ ہو جائے گا مردود ہوگا نقابل قبول ہو من عَمِلَ عملا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ مسلم شیف کی حدیث ہے جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہماری سٹیمپ نہیں لگی ہوئی جس کی ہم نے تصدیق نہیں کی جس کا ہم نے آرڈر نہیں دیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے نقابل قبول ہے اللہ رب العزت اسے اس آدمی کے موں پہ دے ماریں گے جس نے وہ عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ عجوین اتباع سنت کا یہ تقاد اچھی طرح سمتے تھے آئیے ان کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام دارمی روایت کرتے ہیں اور جو روایت بیان کرنے لگا ہوں اسے شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے اسلسلہ سہیا میں لے کر آئے امر بن سلامہ الحمدانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوفہ میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تالا کے گھر کے باہر فجر کی نماز سے پہلے جمع ہو جاتے تھے جب وہ گھر سے نکلتے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم جامع مسجد میں جایا کرتے تھے کس صحابی کے نام لیے جی میں نے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دن ہم انتظار کر رہے تھے اتنے میں ابو موسا اشری پہنچ گئے اور, اور کہنے لگے گھر سے ابھی تک نہیں نکلے, نکلے ہم نے کہا نہیں ابھی تک نہیں نکلے, نکلے چنانچہ ابو موسی موسی عشری بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور کس کا انتظار کرنے لگے عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالی دھیان سے دھیان میرے بھائی توجہ سے عبداللہ بن مسود جب باہر نکلے ابو موساشری کہتے ہیں ابو عبد الرحمن انی تو فل مسجد آن فن امرن ان ولم ولم ارا والحمد لِل्हा لِل्हा میں نے ابھی ابھی مسجد میں ایک نیا, نیا کام, کام دیکھا, دیکھا, ہے دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا ہے لیکن میرا, میرا خیال یہ ہے کہ نیا کام خیر نیا کام کیسا ہے یہ کس کی رائے ہے ابو رضی اللہ عنہ اور ابو عبد الرحمن کون ہے ابو عبد الرحمن کون ہے ویسے عبداللہ بن مسعود دھیان سے ورنہ کوئی مسئلہ نہ بانجے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کچھ اور چمتے رہیں اور اس کو کچھ اور چمتے رہیں وہ بائی پھر وہ پھول نگر وارا معاملہ نہ ہو جائے گئی تو دھیان سے عبداللہ بن مسعود کون ہے ابو عبد الرحمن ہے تو عبداللہ بن مسعود سے ابو موسیٰ شریف کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ وہ خیر کا کام ہے وہ فرمانے لگے فما ہوا کیا کام دیکھا ہے کہا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دائرے بنائے ہوئے ہیں گروپ بنائے ہوئے ہیں حلقے کیمپ کیے ہوئے ہیں ہر حلقے کا ایک امیر ہے اور ان سے اجتماعی طور پہ ذکر کروا رہا ہے امیر کہتا ہے پہلے آدمی سے کب بھی روح میاں سو دفعہ اللہ اکبر کہو وہ سو دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے پھر وہ امیر دوسرے سے کہتا ہے پھر تیسرے سے کہتا ہے پھر چوتھے سے کہتا ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر ہو اللہ کہا اس انداز سے بڑی عظیم قیم و دیم۔ کیا اور اللہ کا؟ تو کیا کرنا چاہیے شباش دینی چاہیے نا ایسے لوگوں کو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن خانی میں ہمارے بھائی قرآن ہی پڑھتے ہیں آپ اطلاع شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ثابت نہیں ہے کیا اللہ کہنا ثابت نہیں ہے عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ ہمارے بھائی مناتے ہیں نبی علی اسد اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس میں اطلاع والی کون سی بات ہے تو سنتے جائیے عبداللہ ابن مسعود اور ابو مساشری اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں رپورٹ کس نے پیش کی کوفہ والوں کی ابو نے اللہ کو خیر تو بس دیکھنا شروع سے ابو مساشری نے رپورٹ پیش کی عبداللہ بن مسعود کے سامنے رپورٹ رکھی ہے اور عبداللہ بن مسود کہتے ہیں آگے سے کہ جب تم نے یہ کام دیکھا تو آپ نے ان لوگوں سے کیا کہا ابو مساشری کہتے ہیں ابو عبد الرحمن میں <سؤال> نے मैं ان سے کچھ نہیں کہا میں اس معاملے میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں کیا فتوا ہے اس معاملے میں کہتے ہیں اسی لیے تو میں آپ کے پاس آ ہوں عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ عدو سیئاتکم کہ تم نے اگر شمار کرنے ہیں تو سبحان اللہ کو شمار نہ کرو لا اللہ کو شمار نہ کرو اللہ اکبر کو شمار نہ کرو شمار کرنے ہیں تو اپنے گناہ شمار کرو تصبیح اگر پھیرنی ہے تو ایک میں گناہ کیے ہیں وہ نوٹ کیا کرو وہ لکھا کرو نیکیاں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جائے جائے اس کے بعد عبداللہ بن مسود مسجد میں ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے میرے بھائی دھیان سے جو آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے امال کو بدت کیوں کہتے ہو ہم تو تلاوت ہی کرتے ہیں تیجا ساتواں چالیسواں اس موقع پہ اجتماعی طور پہ قرآن پڑھتے ہیں کون سا گناہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نہ کھانا گناہ ہے نہ قرآن پڑھنا گناہ ہے جن کی یہ سوچ ہے وہ دھیان سے سنیں عبداللہ بن مسعود ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے کہا دی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ کیا حرکت کر رہے ہو پیار, پیار والا انداز والا ہے کہ غصے والا, غصے والا غصے والا انداز ہے لگتا ہے کہ کوئی جرم ہو رہا لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے کہا یہ کیا حرکت کر رہے ہو انہوں نے بڑے پیار سے کہا ابو عبد الرحمان یہ ہمارے پاس ہیں جن کے اوپر ہم کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں کبھی لا کہباش دینی چاہیے تھی نا سبحان اللہ کہنے پہ الحمدللہ اللہ کہنے پہ اللہ اکبر کہنے پہ نہیں عبداللہ اللہ نے شباش نہیں دی میری اور آپ کی عقل ناک عقل ہے یہ شباز کتگادہ کرتی ہے لیکن صحابہ اکرام کی عقل وہی عبداللہ اللہ ابن مسود وہی عبد اللہ ابن مسعد جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ فقی ہیں کچھ صحابہ اکرام کو آپ فقیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کو تو فقیر مانتے ہو نا یہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو گئے کہا اردو اپنے گناہ شمار کرو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی بھی نیکی جائے نہیں جائے گی پھر کہا وہی حکم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤلا یہ صحابہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وهذه ثیابه لم تبلى وانیته لم تكسر تم لوگوں نے کتنی جلدی ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد اپ کے صحابہ کرام تم میں کثرت سے موجود ہیں ابھی تو آپ کا وہ لباس جو آپ پہنا کرتے تھے وہ سدا نہیں ہوا ابھی تو وہ برتن جو آپ استعمال کیا کرتے تھے ٹوٹے نہیں ہیں اتنی جلدی تم نے ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیا ہے <تصفح> ولدی نفسی بیادی انکم لعلا مللۃ ہیہ احدہ می مللۃ محمد او مفتتہ باب ضلالہ تم دو حالتوں سے خالی نہیں ہو یا تو تم نے آج وہ طریقہ اپنا لیا ہے جو محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی معلوم نہیں تھا تم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ نکلے تم ان سے بھی زیادہ عقل مند نکلے تم ان سے بھی زیادہ صراط مستقیم پہ چلنے والے نکلے ورنہ تم نے آج گمراہی دروازہ اب کیا ہوگا جی اللہ کے رسول سے انتخاب کر لو یا یہ کہ یہ نیکی کا وہ کام ہے جو اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا ہمیں معلوم ہو گیا ہے یا یہ مان لو کہ تم نے گرمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے نماز ادا کرنے سے پہلے اونچی کی سے نماز کی نیت کرنے والے بھائی یا تو یہ مان لیں کہ یہ عبادت کا وہ طریقہ ہے جو نعود باللہ صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا اور یا پھر مان لیں کہ ایسا غلط کام کر رہے ہیں جو گمراہی پہ مبنی ہیں. یہ تیجا یہ ساتواں یہ چالیسواں یہ برسی یہ عرص ان کے بارے میں یا تو یہ کہیں کہ ہم نے نیکی, نیکی کا وہ راستہ تلاش کر لیا جو نعوذ باللہ نبی علیہ اسلط اس کو معلوم نہیں تھا اکرام کو معلوم نہیں تھا یا پھر مان لے کہ گمراہی کا دروازہ کھول لیا وہ آگے سے سوائیاں پیش کرنے لگے کہنے لگے وہ عبد الرحمان اللہ کی قسم ہمارا ارادہ برا نہیں ہے ہم نے خیر کا ارادہ کیا ہے ہماری نیت بالکل صاف ہے اور میرے shirt. بھائیوں کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں تین کون کون سی کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں تب قابل قبول ہوگا جب عمل کرنے والے کی نیت صاف ہو ریاکاری نہ ہو اخلاص ہو اللہ کے لیے عمل ہو نمبر دو وہ عمل نبی علی السلاۃ اسلام کے طریقے کے مطابق ہو آپ کی سنت کے مطابق ہو اور یہاں پہ یہ کیا دعویٰ کر رہے ہماری نیت صاف ہے بھائی تمہاری نیت صاف ہے لیکن کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے ایک شرط نہیں کتنی شرطیں ہیں دو شرط ہیں اور نبی علی السلام کی مہر تمہارے اس عمل کے اوپر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو جناب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ نبی علیہ علیم <سلام> ہمیں بتایا کرتے <سلام> تھے کہ ایک قوم ایسی آئے گی جو کثرت سے تلاوت کرنے والی ہوگی لیکن ان کی تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی مجھے لگتا ہے کہ تم انہی میں سے ہو اور اس واقعہ کو بیان کرنے والے ان کا نام کس کو یاد رہ گیا ہے <سؤال> نہیں آپ کے آنے سے نہیں جی نہیں اللہ آپ کو دیں امر بن سلمہ الحمدانی اللہ آپ کو یہ واقعہ نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری جناب علی کی قیادت میں خارجیوں سے لڑائی ہوئی تو جو لوگ ہمارے اوپر تیر چلا رہے تھے نیزے چلا رہے تھے تلواریں چلا رہے تھے انہیں جب ہم نے دیکھا تو ان میں یہی لوگ موجود تھے جو کوفہ کی مسجد میں یہ مجلسیں لگایا کرتے تھے یہ ہلکے سے کیا پتا چلا جب آپ ایک بدت کو اختیار کریں گے پھر دوسری بدت پھر تیسری بدت فلم جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا یہ ہے نقصانات سنت کو ترک کرنے کے تو میرے بھائیوں اس لیے میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمنے کی توفیق, توفیق نے فرمائے مائے مائے مائے مائے میں سمجھ رہا ہوں اس وقت خطیب کی تبدیلی کی, خطیب خطیب کی, خطیب کی خطیب دلوقتي دلوقتي ضرورت انضامیہ محسوس, محسوس کر رہی ہے, رہی ہے میں ان کے اشارے سمجھ سکتا ہوں اور وہ سچے ہیں جو ٹہم دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سنت کو اپنانے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق نہایت فرمائے یہ موضوع بہت طویل ہے اس موضوع پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن جتنا میں نے کہہ دیا ہے اللہ تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے یہ بھائی سوال کر رہے ہیں تو سوال سن ان کا جی بیٹھ جیسے بھی آپ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ کھڑے ہو کے سکتے ہیں بیٹھ کے نہیں دیکھیں صحابہ کلام رضوان اللہ علی اجمعین اتحیات پڑھا کرتے تھے اور اتحیات میں لفظ آتا ہے نا کیا وہ اشد الحمد ہو رسول تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اسی موقع پہ کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دھرو صرف پڑھنا ہی ہے ازان میں کیا کہتے ہیں اشد اللہ محمد تو اذان کے بعد ہم نے دھو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا اس لیے یہ مواقع جس طرح حدیث میں آئے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے اور, اور کسی اور بھائی کا بھائی سوال, بھائی سوال, سوال جی, جی, سوال جی ہاں جی حاج امام صاحب کو تنخواہ دینا جائز ہے جی اور دینی تو جائز ہے یہ پوچھیں جائز ہے کہ نہیں جائز دینے میں کیا ہر جائے ایک منٹ پہلے وہ بھائی پہلے وہ بھائی حدیث سنائیں جی کہتے ہیں حدیث سنائیں جس سے پتا چلے کہ امام صاحب کو تنخواہ دینی جائز ہے اللہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو سعید ہمارا ہمارے کیا بنے میزبان بنیں اور ہماری خدمت کریں کیونکہ ہم مسافر لوگ ہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا بعد میں ان کے سردار کو ان کے چودھری صاحب کو کسی بچو وغیرہ نے ڈس لیا سانپ نے ڈس لیا وہ تلاش کرنے لگے وہ جو کامیابی نہیں ملی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں ان بھی کہتی ہے بدی روز روز آپ کی بیشتی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے پھر مولوی صاحب سوچتے ہیں کہ کوئی کاروبار کرنا چاہیے وہ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں لو جی مولوی صاحب اب خود نہیں دیتے بھئی اب انہوں نے بھی دکان کھول لی ہے آپ کی طرح وہ بھی بارہ بڑھیا مسجد میں آئیں گے آپ کی طرح تو ان علماء کرام کا شکریہ ادا کیا کریں جو تھوڑی سی تنخواہ پہ مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں عالم دین بڑی مشکل سے تیار ہوتا ہے آپ اس کی توہین کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کو بھی اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں اس کو اللہ نے عقل دی ہے اگر ریڈی لگانے کا طریقہ تو آتا ہے لیکن وہ ریڈی لے آپ اس کی جگہ پہ آ کے خطبہ نہیں دے سکے میں چکوال میں درس دے رہا تھا وہاں کے عالم دین وہاں پہ بھی یہ سوال آیا تو وہ کہنے لگے میں تو ایسا اعتراض کرنے والوں سے بس ایک بات کہا کرتا ہوں میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ ساری نمازیں میں فری میں پڑھاؤں گا بس آپ دو ڈیوٹیاں مجھ سے لے لیں ایک خطبہ آپ دے دیا کریں ایک فجر کی نماز پڑھا دیا کرے آپ کہتے ہیں نا فیس اللہ یہ کام کرنا چاہیے تو فیس اللہ آپ یہ کام کریں کیا کیا کریں ایک فجر کی نماز پڑھا دیا کریں ایک اور باقی ساری نمازیں میں فیس اللہ پڑھا دوں گا اور میرے بھائی یاد رکھیے گا عالم دین جس کو آپ نے امام مقرر کیا ہے حق بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھانے پہ معاوضہ نہیں لے رہا وہ معاوضہ کسی پہ لے رہا ہے جانتے ڈیوٹی پہ آپ نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ پانچ نمازیں یہاں پہ پڑھانی ہیں اگر وہ آزاد ہو تو نماز تو پڑھے گا لیکن ایک نماز یہاں پہ پڑھے گا دوسری نماز دوسرے محلے میں اس کو کوئی کام ہوگا ادھر پڑھ لے گا تیسری نماز کسی اور محلے میں کام ہوگا ادھر پڑھ لے گا لیکن جب آپ ان کے لیٹ آنے پہ گھڑیاں دیکھتے ہیں وہ لیٹ آئے تو ان کو گورتے ہیں اس کی گھڑیاں دیکھنے کی وہ تنخواہ لیتا ہے یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ ایک مہینے چھٹی کر سکتے ہیں یہ پابندی لگائی ہے اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے نماز پڑھانے کی وہ تنخواہ نہیں لیتا اور سب سے کم تنخواہ اس کی ہے اتنی تنخواہ تو سکول کے چپراسی کی نہیں ہوتی جتنی مولوی صاحب کو آپ دیتے ہیں اور پھر بھی اتراضات پھر بھی اس کی بےزتی پھر بھی اس کی توہین علماء کرام کی عزت کیا کریں جو سبب ہیں آپ تک دین پہنچانے میں یاد رکھیے آپ اپنے گھر میں جب علماء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو ان کی غیبت کرتے ہیں اس کا نقصان سب سے پہلے آپ کو ہوتا ہے عالم دین کو بعد میں ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کی اولاد مسجد سے متنفر ہو جاتی ہے آپ کی آم آم اولاد داڑھی والوں سے مترفر ہو جاتی ہے کیونکہ روز روز آپ مولوی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ کی اولاد علما سے مترفر ہو جاتی ہے پھر آپ اولاد کو مسجد میں بھیجتے ہیں وہ جاتی نہیں ہے اور پھر مولوی صاحب اگر آپ کی اولاد مولوی صاحب سے محبت کرے مولوی صاحب آپ کی اولاد کو بتائیں گے والدین کے حقوق کیا ہے لیکن آپ نے اپنی اولاد کو مولوی صاحب سے مترفر کر دیا مسجد سے مترفن کر دیا اب ان کو کون بتائے کہ والدین کے حقوق کیا ہے ایک مشہور خطیب صاحب تشریف, تشریف فرما تھے اور یہی سوال وہاں مجھ سے کیا گیا میں اس کا جواب دینے لگا انہوں نے کہا جی شیخ صاحب یہ جواب آپ نہ دیں اس سوال کا جواب میں نے دیں میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے پھر کیا جواب دیا تھا کہنے لگے کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ اس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو تنخواہ نہ لیتا ہو ان کی ستنا مشنیں کراچی میں بند پڑی یہ وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے اور ذمہ دار خطیب صاحب ہیں اچھے خطیب صاحب ہیں محقق قسم کے خطیب صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ایسے امام کے پیسے نماز پڑھنی چاہیے جو تنخواہ نہ لیتا ہو ان کی کراچی میں کتنی مشدیں بند پڑی ہیں ستنا مشدیں اللہ کے بندو عالم دین اس کو آپ تیرہ ہزار روپیہ دیتے ہیں دس ہزار روپیہ دیتے ہیں اس کو مولوی بھی بچوں کو بھی پڑھاتا ہے مسجد کی صفائی بھی کرواتا ہے پلکے بھی بند کرواتا ہے جمعے بھی صاف ہو جاتی ہیں ایسا مزدور کہاں ملے گا اس کا شکریہ ادا کیا کریں اس کی قدر کیا کریں اس کو دعائیں دیا کریں اور کوشش کریں کہ وہ مسجد کو نہ چھوڑے مسجد میں رہے ورنہ مسجد چھوڑ کے فیکٹری میں چلا گیا تو گناہ, تو گناہ میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے باقی خطیب صاحب حضرات آ چکے ہیں اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا اور جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی اس پہ پیسہ لگایا اس کے لیے ٹائم دیا اس کے لیے بندوبست کیا اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے اور آپ سب کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں جمع فرمائے